اللہ تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ہم عید کی خوشی اور مسرت منا سکیں دعا کریں کہ یہ عید نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و اطمینان اور خوشی اور مسرت کا پیغام ثابت ہو سکے خطبۂ مصنفہ کے بعد سورہ کی ایک آپ کے سامنے تلاوٹ کی ترجمہ یہ ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ قوم ہو پھر وہ اس بات پر جم گئے ان لوگوں پر فرشتے اترا کرتے ہیں کہ اللہ تاپو کہ تم مٹ درو اور غم نہ کرو تم اور اس جنت کی پشارت قبول کرو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا حسائت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد اللہ کو اپنا معبود باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی اور و فرما برداری کا عہد و پیمان کرنے کے بعد اس عہد و پیمان کو زندگی کی آخری سانس تک نبھاتے ہیں کہ ایسے نیک بندوں پر موت کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور موت کے وقت فرشتے ایسے نیک بندوں کو یہ تسلی دیتے ہیں یہ اطمینان دیتے ہیں کہ اللہ تفاق تمہیں اپنے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اپنے ماضی کے سلسلے میں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں مستقبل کے سلسلے میں اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا مستقبل کیا ہے تمہارا مستقبل جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں اور تمہیں اپنے ماضی کے سلسلے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ تم تمہاری دنیا جس کو چھوڑ کر جا رہے ہو تمہارے بعد تمہارے اہل و یاد اور تمہارے بیوی بچوں کا محافظ نگہبان اور نگران اللہ تعالی ہوگا اس لیے تم غم نہ کرو اور جنت کی سم چلے چلو اب شروع سلتی کن تم اس آیت میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل استقامت کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے ان کی عظمت بتائی اور ان کی اہمیت اور فضیلت بچائی محترم بھائیوں ایک بات ہوتی ہے کہ انسان وقتی طور پر نیکی کرے اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ نیکی کرے اور اس پر زندگی کی آخری سانس تک جم جائے دونوں میں بڑا فرق ہے جو شخص وقتی طور پر نیکی کرتا ہے اور پھر ایک مرتبہ کر کے ایک لمبی مدت تک کے لیے نیکی کو فراموش کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی اور اس کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساب رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ عبد اللہ کیا نہیں کرا کہ عبداللہ بن عمر فلاں شخص کی طرح مت ہو جاؤ تحجد پڑھا کرتا تھا تحجد گزار تھا اب اس نے تحجد گزاری چھوڑ دیے تحجد پڑھنا چھوڑ دیا, دیا. دیکھیے وقتی طور پہ تحجد پڑا اور اس کے بعد تحجد پڑھنا چھوڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علم صاحبی کو وسیعت کر رہے ہیں اس کی طرح مت ہو جاؤ جس نے وقتی جذبے کے تحت ایک دن دو دن کے لیے تحجد پڑھی چند دنوں کے لیے پڑھی اس کے بعد چھوڑ دیا اس کے نیک پر زندگی کی آخری جائے. یہی وہ شخص ہے جس پر رحمتوں کا نظول ہوتا ہے جس کے پاس فرشتے آیا کرتے ہیں جو محبت الہی کا صحیح معنوں میں حقدار ہوتا ہے اسی لیے مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے عمال صالحہ پر مداوت برتتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے صابر رسول عنہ فرمایا کرتے تھے خلیدی صلی اللہ علیہ وسلم لا فرمایا کرتے تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وسیعت کی اور میں جب تک زندگی باپی ہے ان تین باتوں کو کبھی چھوڑوں گا نہیں آپ نے مجھے وسیعت کی کہ میں اشراف کے اشراف کی نماز کا اہتمام کروں چاش کی نماز کا اہتمام کروں میں زندگی کی آخری سانس تک چاش کی نماز کا اہتمام کروں گا آپ نے مجھے یہ وسیعت کی کہ میں ہر مہینے کے تین روزے رکھا کروں ایا میں بیس کے روزے عربی مہین عربی تاریخ کے اعتبار سے تیرہ چودہ پندرہ کی جو تاریخ ہوتی ہے جبکہ چاند منور ہوتا ہے روشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے رات بھی روشن ہوتی ہے ایا میں بیس کہتے ہیں ان تین دنوں کے روزہ رکھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی زندگی بھر میں اس پر عمل کرتا رہوں گا اور پھر آپ نے مجھے اس بات کی بھی وسیعت کی کہ میں مرنے سے میں سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کروں. سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سویا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وسیعت کی ہے میں ان تین باتوں پر زندگی کی آخری سانس تک جمع رہوں گا کیا مطلب صحابہ اپنی اعمال سالیاں اور اپنی نیتوں کی حفاظت کرتے تھے جو بھی نیک کام شروع کرتے اس پر مداومت بڑھتے اور یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیت کرتے فرمایا یا معاذ انیو حفو کہا کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تمہیں چاہتا ہوں لہذا فلا تدعن دبر کل ان تقول اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لہذا اے معاذ نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا مت بھولو اللہ ذکر کا وہ کا حسن عبادت حضرت زندگی بھر اس دعا کا اہتمام کرتے رہے اپنے شاگردوں کو انہوں نے تعلیم دی اور یہ سلسلہ محدثین کے درمیان چل پڑا محترم بھائیو اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی ہم نے کل رمضان المبارک کو رخصت کیا ابھی کل ہم سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رخصت ہوا رمضان المبارک میں ہم نے دین کے ساتھ غیر معمولی تعلق کا ثبوت دیا تھا غیر معمولی ایمانی حرارت کا ثبوت دیا تھا دن رات پرانی مجید سے جڑے رہے شرابی میں پرانی مجید کا سننے کا اہتمام کرتے رہے مسجدوں میں نمازوں کے وقت سب اول کا اہتمام کرتے رہے اور غریبوں یتیموں مسکینوں اور بیواؤں پر بڑی فرار دلی کے ساتھ خرچ کرتے رہے کہیں ایسا نہ ہو رمضان رخصت ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عبادتیں اور ریاضتیں بھی رخصت نہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان کی دعاؤں میں اللہ تعالی سے اداعت و فرما برداری کے جو وعدے کیے اداعت و فرما برداری کے جو عہد و پیمان کیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو رمضان کے جاتے ہی ہم ان وعدوں کو بھلا دیں اگر ایسا ہوگا تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھلا دے گا اللہ تعالیٰ بھی فراموش کر دے گا قرآن نے کہا، وَلَا اللَّهَ <فُسَهُمًا> اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کی نظروں میں خود انہیں بھولا دیا جو انسان خود کو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نظروں میں اس کو بھلا دیتا ہے وہ اپنے مقام اور مرتبے سے غافل ہو جاتا ہے نفع و نقصان میں تمیز کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی دوست اور دشمن میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی تک پہنچ کر رہتا ہے اللہ تعالی کا دستور یہ ہے اللہ تعالی کی سنت یہ ہے اللہ اپنے ان بندوں کو یاد رکھتا ہے جو اس کو یاد رکھتے ہیں اللہ اپنے ان بندوں کی حفاظت کرتا ہے جو اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں قرآن نے کہا یادین اللہ, اللہ مان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو اللہ تمہاری مدد کرے تو ضروری ہے کہ اللہ کی مدد تم اپنی زندگی میں کرو یعنی اس کے دین کی مدد کرو حضرت اپنے عباس عزی اللہ عنما کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ احفظ. اے بچے اے لڑکے اللہ کے دین اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت کرے گا سب اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے رب العالمین کی مدد کیسے آتی ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو کیسے یاد رکھتا ہے اس کی مدد کے کرشمے کیسے ہوتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے سیرت کی کتابوں میں سریت الرجی کا تذکرہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے بعد سوائل کے مشرقین آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے خود کو مسلمان بتایا مسلمان ظاہر کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہمارے قبیلے کے اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہیں ہماری تربیت کے لئے آپ اپنے کچھ صحابہ کو روانہ کیجیے ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس قرآ صحابہ کو جن میں حضرت عبائے بن آدی رضی اللہ عن حضرت زید بن رضی اللہ عن حضرت عبداللہ بن طارف رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے ان کا امیر بنایا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ دس صحابہ ان مشرقین کے ساتھ نکلے جو کہ حقیقت میں مشرق تھے اور خود کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے راستے میں رضی نامی ایک چشمہ آتا ہے وہاں پہنچ کر ان مشرقین نے غداری کر دی ان دس صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ دھوکہ دے دیا ان دس کرام رضوان اللہ مجمعین کو اور مشرقین کا ایک جو رضی کے پاس بسا کرتا تھا بنو لحان اور ان لوگوں کو ان کے خلاف اکسا کے چھوڑ دیا بنو لہیان کے سو کافر تیر انداز ان دس صحابہ کا پیچھا کرنے لگے صحابہ صحابے کے اللہ رضمان اللہ نے دیکھا ان کے ساتھ غداری کی گئی ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے جان کے لالے پڑے ہیں فورن بھاگے قریب میں پہ ایک پہاڑی تھی پہاڑی پر چڑھ گئے پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے مشکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا گھیر کر کہنے لگے اتر جاؤ دس ہتھیار ڈال دو اتر جاؤ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے مشرق کے وادوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم نہیں اترا کریں گے ہم نہیں اتریں گے ہمیں مشرق اور کافروں کے وعدے پر بھروسہ نہیں ان لوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ تیر چلائے سب صحابہ شہید ہو گئے تین صحابہ اتر کر ان کے پاس اگئے خبیب بن عدی زید بن تسنہ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عن اور یہ تینوں جیسے اتر کر aaye ان کے ساتھ انہوں نے بدداری کی اور آگے چل کا قتل بھی کیا ایک کو بیچ دیا تھا مجھے کہنا یہ ہے کہ جو سات صحابہ شہید ہوئے ان میں ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عن جو امیر اس طریقے کے جب مشرقین نے ان پر تیروں کی بارش شروع کی انہوں نے اللہ سباروں کو آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور دعا کی کہا پرور شہادت مل رہی ہے ملے میں خوش نصیب ہوں لیکن پرور میری یہ تمنا ہے میری یہ آرزو ہے اے اللہ میری لاش کی حفاظت کرنا کوئی مشرق میری لاش تک پہنچنے نہ پائے کوئی مشرق اپنے نجیس ہاتھوں سے میں میری لاش کو چھونے نہ پائے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ان کی شہادت کی خبر جیسے ہی قرائش کو ملی قرائش نے موقع کو غنیمت جانا کہ آسم بن ثابت کی لاش کو حاصل کریں گے کیوں اس لیے کہ غزوہ بدر میں حضرت آصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مشرقین کے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے حضرت آصم بن ثابت کی لاش حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کی لاش کے ساتھ مسلح کر کے اپنے انتقام کی آگ اچھائے مسلح کیا کرتے تھے عرب لاشوں کے ساتھ آنکھیں نکال لینا کان کاٹ دینا ناک کاٹ دینا فون کاٹ دینا مسئلہ کر دیتے دی. حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کے ساتھ مسلا کرنا چاہا مشکین نے اپنے نمائندے بھیجے کہ جاؤ عاصم بن ثابت کی لاش اٹھا کر لاؤ لیکن سبحان اللہ عاصم بن ثابت کی یہ دعا تھی کہ پرورتگارہ میری لاش کی حفاظت کرنا کوئی مشرق مشتق پہنچنے نہ پائے اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی وہاں کوئی دوسرا مسلمان نہ تھا کہ ان کی حفاظت کرے لیکن رب العالمین کی شان یہ ہے جب وہ اپنے بندوں کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو یہ پرندے بھی اس کی فوج بن جاتے ہیں رب العالمین نے فرون کو عذاب دینا چاہا تو ٹڈیاں اس کی فوج بن گئی ٹڈیوں کے ذریعے اللہ نے فرون کو عذاب دیا کھٹمنوں کے ذریعے اللہ نے فرون کو عذاب دیا مشرقین حضرت آسم بن ثابت کی لاش کے قریب پہنچے ہی تھے کہ فوراً شہد کی کیوں کا ایک جھنڈ کا جھنڈ گیا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لاش کے اطراف گھومنے لگا ان کی حفاظت کرنے لگا مشکین ڈر کر بھاگے کوئی نسال تنہا لاش تھی تنہا لاش رہنے کے باوجود حضرت عاصم بن ثابت کی لاش میں انہیں قابو حاصل نہ ہو سکا یہ اللہ کی مدد ہے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حضرت عاصم بن ثابت کے واقعے کے پیش نظر کہ اللہ تعالی مومنوں کی حفاظت جیسے ان کی زندگی میں کرتا اللہ تعالیٰ آہل ایمان کی حفاظت ان کی موت کے بعد بھی کرتا ہے محترم بھائیو یہ مقامات یہ انامات یہ عزازات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں یہ بشارتیں ہم سننا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اہد و پیمان کو ہم نبائیں اطاعت و فرما برداری اور بندگی کا جو اہد و پیمان ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے اس کو زندگی کے آخری سانس تک نبائیں عید سے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں عورتوں سے خطاب کر کے بھی کہہ دی جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ عید میں کیا میں مردوں سے خطاب کرنے کے بعد آپ خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے بھی خطاب کرتے تھے تو محتم ماؤں بہنوں آپ سے کہنے کی بہت ساری باتیں لیکن بنیادی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج حالات کچھ ایسے ہیں زمانے کی رفتار اور کال کچھ ایسی ہے